السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولا اقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله و على اصحاب و من اتبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اللہ کے فضل و کرم سے عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے گزشتہ دروس میں ہم نے اللہ رب الرامین کی ایک اہم صفت معیت کے تعلق سے پڑھا تھا آج کے درس میں مزید ایک اور صفت اللہ رب حرامین کی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اللہ رب حرامین کی بے شمار نام ہیں اور اس کی بے شمار صفات ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کوئی گن سکتا ہے نہ اللہ تعالی کی صفات کو اور نعمتوں کو کوئی گن سکتا ہے انہی بے شمار ناموں میں سے ایک نام ہے القریب یعنی اللہ عبلامن بندوں سے قریب ہے اور اسی نام سے صفت نکلتی ہے قربت کی قریب ہونے کی تو اللہ کا نام القریب ہے اور صفت کیا ہے قربت قریب ہونا اور یہ نام قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے جیسا کہ مصنف خود یہاں پر ایک دو آیتیں اس کے تعلق سے پیش کریں گے اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے قریب ہونا یہ قربت اس کے بارے میں بہت سارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی صفت معیت ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک عام معیت اور ایک خاص معیت اسی طریقے سے اللہ حرامین کی جو صفت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک عام قربت اور ایک خاص قربت اور عام قربت کی دلیل وہ آیتے ہیں جن میں اللہ رب الامین کا بندوں سے قریب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے جیسے سور قاف کی جو آیت ہے وہ نہن و اقرب و علیہ کہ ہم انسان کے شہرت سے زیادہ قریب ہیں اسی طریقے سے دوسری آیت اللہ ہماتا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں ولا قلعہ طبشرون یہ جو آیت ہے وہ اقرب و علیہ من کم ولا کہ ہم تمہارے بہت قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے آیتوں سے بعض علمان یہ مانا لیا ہے اللہ رب برامین ہر بندے کے قریب ہے چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو عباد گزار ہو نہ شکرہ ہو اللہ پر ایمان لانے والا ہو نہ لانے والا ہو اللہ البرامین ہر بندے کے قریب ہے اور یہاں جو عام قریب ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام معیت یعنی اللہ ابرامین کو علم ہے اللہ البرامین کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے اللہ رب الامین کے حکم سے وہ انسان و مخلوق پیدا ہوتی ہے مرتی ہے تو یہ عام قریب ہونا مراد ہے اسے اور ایک جو قرابت ہے یا قربت ہے وہ صفت وہ آن خاص کی ہے جیسے معیت کی ایک جو قسم ہے خاص معیت ایسے ہی قربت کی ایک خاص یعنی ایک جو دوسری قسم ہے خاص قربت اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حربرامین اپنے نیک بندوں کے قریب ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیتا ہے انہیں ضوابط دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اللہ انہیں پریشانیوں سے نجات دیتا ہے یہ خاص قربت مراد ہے بہت سارے علماء نے یہ معنیٰ بیان کیا ہے جب علماء کی ایک دوسری جماعت ہے جو کہتی ہے کہ نہیں یہ جو قربت اللہ اللہ حلامین کی خاص قربت ہے اس میں عام قربت نہیں ہوتی ہے انہیں میں سے امام طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور ان کے شاگرد امام القیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ قربت کا مطلب ہے اللّہ ہرب الامین کا نیک بندوں کے قریب ہونا اور جن آیتوں سے لوگوں نے سجلال کیا ہے کہ اللہ حرب الامین سب بندوں کے قریب ہے ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں مراد ہے وہاں پر بلکہ وہاں پر مراد فرشتے ہیں یہ جی سورح قاب کیا ناہن و اکربل من حبی الید یہاں اللہ رب نے اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا ہے وہ فرشتے جو انسان کی روح کو نکالتے ہیں تو وہاں اللہ برامین کا قریب ہونا نہیں مراد ہے اس سے مراد کون ہیں فرشتے ہیں ایسے ہی وہ آیت کریمہ جو سورہ الواقعہ کی ہے کہ نان و اکرب علیہمین کو ولاک اللہ تم کہ ہم تمہارے قریب ہیں لیکن تم ہمیں نہیں دیکھتے اس سے مراد بھی فرشتے ہیں اور یہی صحیح کالج کے تعلق سے کہ نیتوں میں جس قربت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں ہے وہ فرشتوں کی قربت ہے ورنہ اللہ ابراہین صرف مریضوں کے ساتھ تھوڑی قریب ہے مریضوں کے ساتھ یا جس انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے اس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے تو اللہ ابراہین تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کے قریب ہے جو مرز الموت میں ہیں یا جن کی روح نکلنے کا وقت آ گیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد فرشتے ہیں اسی لیے شور قاب کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا اور یہ شور واقعہ کی جو آیت ہے اس میں اللہ حرب نے موت کا ذکر کیا ہے آیتیں اسے پہلے کیے ہیں کہ فلاح الآدہ بالغ الحرقوم کی جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے وہ ان تم ہے نی اور تم اس وقت ادھر ادھر دیکھتے ہو نہم اقرب علیہ بولا کل تب سر ہم اس وقت تمہارے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے اسے اس مراد فرشتے ہیں جو فرشتے انسان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسے قرب سے کی بھی دو قسمیں ہیں جیسے میت کی دو قسمیں ہوتے ہیں عام معیت اور خاص معیت ایسے ہی قرب سے کی بھی دو قسمیں ہیں عام قربت اور خاص قربت اور انہیں آیتوں سے نے دلیل لی ہے تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر مراد فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر مراد نہیں ہے اس لیے بہت سارے علماء نے قریب ہونے کی جو صفت بیان کی ہے قسم ایک ہی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قریب ہے جو ماہیت خاصہ ہے وہی مراد ہے قربت کا جیسا کہ شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے بہت سارے علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے مصنف فرماتے مقدخہ علی کا علی ایمان قریب من خلق ہی اللہ ہر برامین پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اپنی مخلوق کے اور عبور کرنے والا ہے قریب یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے اللہ پر ایمان بھی یہ بھی داخل ہے کہ بندے کا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے بہت سارے نام جو ہیں انہیں ناموں میں سے ایک نام القریب ہے اور اس طریقے سے اللہ الحمران اپنے بندوں کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اور اس کے آگے فرماتے ہیں کی کما جمع اب کا جیسے کہ اللہ رب العمین نے اپنی اس قول کے اندر جمع کیا ہے وہ اضاص عنی فنّی قریب کہ جب تج سے میرے بنتے میرے بارے میں سوال کرے تو فعنی قریب میں بہت قریب ہوں وہ جی دعوت دا دعا کرنے والے کی دعوت کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو یہاں اللہ رب الامن نے کیا فلما فعنی قریب میں بہت قریب ہوں تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے قریب ہے اسی لیے بندے کا نام عبدالقریب رکھا جاتا ہے یہ نام انسان رکھ سکتا ہے جیسے عبد المجیب نام رکھتے ہیں مجیب ایسے ہی یا اسمی ایسے ہی القریب ہی اللہ کا ایک نام ہے لہذا انسان بندے کا عبد القریب نام رکھ سکتا ہے تو اس کریمہ سے اللہ کے نام ثابت ہوا ایسے ہی دوسری آیتوں میں اللہ رب نے بیان کیا ہے اللہ رب جو ہے بندوں کے قریب ہے اللہ رب کا ایک نام کیا ہے القریب بھی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر ہمایا ہے قریب ہونے کے تعلق سے اللہ ماتا کی ہوا انشاکم من الارض وسطی امر کنفیحہ ثم توبوا متوب ان نربی قریب و مجیب کہ اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا الارض زمین یعنی مٹی وسطی امر اور اللہ نے تمہیں زمین کے اندر کیا کیا آباد کیا فس تخرو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ ہی سے مفرت طلب کرو تم متوبو یل اور اللہ ہی سے کی طرف رجوع کرو اللہ سے توبہ کرو ان نبی قریب المجیب میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے تو شاعت کریمہ سے بھی اللہ رب کا یہ نام ثابت ہوا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قریب بھی ہے ایسے ہی ایک دوسری آیت میں شور میں اللہ فرماتا ہے بول بلر توفیما عبداللہ علیہ نبسی کہ اگر میں صحیح راستے سے پٹک گیا تو اس کا ابال ہمارے اوپر ہوگا وہ ان اتدائی تو اور اگر میں راہ راست پر رہوں فب علیہ رب بھی تو یہ میں رب کے وہی کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے میری طرف وہی کی ہے لہٰذا میں اللہ کی وہی پر قائم ہوں اللہ کے احکامات پر میں قائم ہوں تو اللہ رب الامن کی وجہ سے ہے یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر صحیح راستے کو چھوڑتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا قصور ہے اور اگر انسان صحیح راستے پر قائم رہتا ہے تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ تعالی کا احسان ہے اللہ کی توفیق ہے کہ انسان صحیح راستے پر قائم ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کو وہ الزام نہیں دے سکتا کہ میں مجھے اللہ نے گناہ کر دیا میں اللہ کے جیسے گناہ کر رہا ہوں نا عظم اللہ جیسے کہ مکہ کی مشکل کہا کرتے تھے تو نہیں ہے بلکہ اللہ رونے دونوں راستہ بتا دیا ہے انسان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے انسان نہیں چاہتا اللہ نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کرے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے نہ ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے گناہ کرو گے تمہیں صدا ملے گی اس کے باوجود بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو وہ تقدیر کا سہارا نہیں لے سکتا کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں گناہ کر رہا ہوں تو کہ انسان کو نہیں معلوم ہے کہ انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے انسانیت کیوں سوچتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں گناہ لکھا ہے انسانیت کیوں نہیں سوچتا سوچتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر کے اندر نیکیاں لکھی ہیں اللہ نے میری تقدیر مالدار ہونا لکھا ہے اللہ نے میری تقدیر میں عالم ہونا لکھا ہے صحت مند لکھا ہے اب انسان بیمار ہو جائے اور یہ کہے کہ اللہ نے میری تقدیر بیماری لکھی ہے اور علاج نہ کرے بیمار ہی رہے تو اس سے وہ دلیل نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ ربرحمن نے جہاں بیماریاں پیدا کی ہیں وہیں اللہ رب العمین نے صحت بھی دنیا کے اندر اتاری ہے دوائیں بھی اتاری ہیں اور اللہ رب الرحمن نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے اس لیے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میں میری قسمت میں چیز لکھی ہوئی ہے جی کیونکہ اللہ رب العامن نے تقدیل کسی کو نہیں بتایا تو انسان اگر گمراہ ہوتا ہے صحیح راستے کو چھوڑتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کا ابال اس کے اوپر ہوگا وہ اللہ رب الامن پر الزام نہیں لگا سکتا کہ عزب اللہ اللہ کی وجہ سے ایسا ہوا کیونکہ انسان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العامن اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اور اگر انسان نیکی پر قائم رہتا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب الام انسان کو توفیق دی نیکی کرنے کی تو اللہ کے سر کی کہ العمل تو فین نما عبدالعنب سی اگر میں بھٹک گیا تو وہ بھٹکنا میری وجہ سے اس کا ابال میرے اوپر ہوگا وہ انتدع تو فکما اور اگر میں ہدایت پر رہوں سیدھے راستے پر قائم رہوں تو میرے رب کی وہی کی وجہ اللہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ان نو سمی قریب اللہ تعالیٰ سننے والا اور قریب ہے تو تینوں آیتوں سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب کے ایک نام القریب بھی ہے اور القریب کے معنی قریب ہونا ہوتے ہیں قربت عربی میں اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے تو تین آیتوں میں اللہ ثابت ہوتا ہے حدیثوں کے اندر اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی بہت ساری حدیثوں میں سے اسی انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث مصنف نے یہاں پر بیان کی ہے اور کہتے ہیں کہ ان لذیت ہو اکربی کہ تم جس ذات کو پکارتے ہو وہ تمہارے قریب تمہارے سواری کے گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے یہ حدیث جو ہے بخاری وغیرہ کی ہے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف وہ ٹکڑا بیان کیا ہے جس میں اللہ ابرامین کی شفت بیان کی گئی ہے ورنہ وہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے اور وہ حدیث اس طریقے سے ہے جس کے روایت کرنے والے ابو عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قزو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تھے نسعد شرفا ولا و شرفا ولا نا الشرف الا رفعنا اسواتن بھی ہم کسی بھی پہاڑی پر چڑھتے تھے یا کہیں پر اترتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے بلند آواز سے تکبیر پکارتے تھے بلند آواز سے رفعنا اسواتنہ اپنی آواز کو ہم بلند کرتے تھے اللہ اکبر خوب زور سے کہتے تھے پالا فدانا منا تو صحابی رسول فرماتے ابوبوسا شریف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قریب آئے اور کیا فرمایا یا یو الناس اے لوگوں و ارب او علا اپنے اوپر رحم کرو اپنے اوپر رحم کھاؤ فن کملا تد اون اسم من من تم کسی بہرے کو اور کسی غائب کو نہیں پکارتے ہو انمت اون سمی ام تم ذات کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے ان لذی تدھ اقرب ولی کم بن علاحدم من ان قرحل تم جس جی ذات کو پکارتے ہو تم جس جی سواری پر بیٹھتے ہو سواری کی گردن سے بھی وہ تم سے قریب ہے یا عبداللہ بن قیس اے عبد اللہ بن قیس ابو موسیٰ شیری کا نام تھا عبداللہ بن قیس وہ کننیت سے یا زیادہ مشہور ہے وہ موسیٰ کے کننیت سے لیکن ان کا نام تھا عبداللہ بن قیس اللہم کا کلی کلمتا کلی الجنہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کلمہ نہ بتاؤں لا حول ولا قوت اللہ بلّ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یعنی لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہنا یعنی ہمیں جو بھی طاقت ہے جو بھی ہمارے پاس قوت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب کی طرف سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے گا قوت دے گا تب ہم یہ کہہ پائیں گے ورنہ انسان نہیں کہہ پائے گا یہ صرف جب مؤزن اذان کہتا ہے اور کہتا حیا تو اس کے جواب ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا اللہ اَ اللاق وطلاََََََََََ کہتا کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا اللہ ہاء ولاقو وطلاََََََََََ بلّ یعنی نماز اور کامیابی کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے قوت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق نہیں دے گا قوت نہیں دے گا اس وقت تک ہم نہیں کر پائیں گے اللہک وط بلّہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جیسے ہمارے پاس یہ کرنے کی طاقت ہے اللہ توفیق دے گا اللہ تقوت دے گا تب ہم یہ کام کر پائیں گے تو لا حول ولا اللہ وطلّہ بلّہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یعنی اگر انسان اس دعا کو بار بار پڑھے گا کثرت سے ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جنت کے خزانے اسے حاصل ہوں گے جنت میں بے شمار خزانے ہیں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جنت کے اندر جنت کے خزانے کیا جنت کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دے گا انسان کو جنت میں جانے کے بعد وہ بے شمار خزانے اور نعمتیں انسان کو ملیں گی جو انسان اس ارد کو یا اس کلمے کو یا اس دعا کو بار بار کہے گا اور اس کے مطابق عمل بھی ہوگا صرف کہہ لینا کافی نہیں ہے جنت کے خزانوں کو پانے کے لیے اس کے مطابق انسان کا عمل بھی ہونا چاہیے انسان خالص اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نبی کی سنتوں پر قائم رہے اور اس طریقے سے شرک اور بدعت و خرافا سے انسان دور رہے تبھی انسان جنت کا حقدار بنے گا جنت کے خزانے اسے ملیں گے ورنہ انسان صرف یہ کہتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے نبی کی سنتوں کا انکار بھی کرتا ہے نبی کی سنتوں اور طریقوں پر اس کا عمل بھی نہیں ہے تو اگر سے یہ دعا پڑھتا رہے اس کو جنت کے خزانے نہیں ملیں گے نہ جنت اسے ملے گی انسان پورے قرآن کا حافظ ہو اور قرآن کے مطابق عمل نہ ہو پوری حدیثوں کا حافظ ہو اور حدیثوں کے مطابق انسان کا عمل نہ ہو عبادتوں میں شرک ہو نبی کی سنتوں کا انکار ہو نبی کی سنتوں کی توہین ہو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان کا عمل نہ ہو تو اس وہ قرآن انسان کو جنت کے اندر لے کر کے نہیں جائے گا قرآن انسان کے لئے دلیل بھی ہے اور انسان کے خلاف بھی دلیل ہے انسان کے لئے دلیل کب ہوگا جب انسان قرآن کے مطابق عمل کرے گا تب قیامت کے دن قرآن اس بندے کے لیے سفارش کرے گا اور اگر قرآن کے خلاف اس کا عمل ہے تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن کر کے آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالی یہ تیرا بندہ قرآن تو پڑھتا تھا قرآن کا حافظ بھی تھا یہ بہت ساری قیراتوں کا ماہر تھا لیکن تیرے قرآن تیرے کلام کے مطابق اس کا عمل نہیں تھا تو قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا اس کو جہنم میں جا لے جانے کی گواہی دے گا اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن کا صرف حافظ تھا قرآن پر کا عامل نہیں تھا قرآن پر عمل کرنے والا نہیں تھا حدیثیں یاد تھی اسے لیکن حدیثوں پر عمل نہیں کرتا تھا قرآن کی تفسیر کرتا تھا تو سلف صالحین کی تفسیر سے ہٹ کر کے قرآن کا جو اللہ تعالیٰ کا کی جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے صحابہ کی جو تفسیر اس سے ہٹ کر اپنی کے اپنی عقل کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا تھا اپنے ذہن کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا تھا حدیثوں کا بھی معنیٰ اسے بیان کرتا تھا غلط معنی غلط تعویل کیا کرتا تھا تو قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا اور اس کو جہنم میں لے جانے کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا قرآن اس کو جہان میں لے جاؤ یہ صرف قرآن پڑھتا تھا قرآن کے مطابق اس کا عمل نہیں تھا تو قرآن حجت اللغ اور حجت العلیغ یا تو قرآن ہمارے لیے دلیل بن کر کے آئے گی ہمارے خلاف دلیل بن کر کے آئے گا تو پورا قرآن اگر انسان کو یاد ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو جنت کے اندر نہیں جائے گا تو کیا سی اللہ ولاقہ اللہ بلّہ پڑھ لینے سے انسان جنت کے اندر جائے گا نہیں جائے گا اس لیے عمل بہت ضروری ہے کتاب و سنت کے مطابق انسان کا اس کے مطابق عمل ہو کتنے حفاظ دنیا کے اندر موجود ہیں شرک کرتے ہیں مزاروں اور درگاہوں پہ جا کر کے سر ٹیکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے دوسروں کا واسطہ اور ذریعہ لیتے ہیں نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں。سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تزہی کرتے ہیں سنتوں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں قرآن کی منمانی تفسیر اور تعویل کرتے ہیں ان کی مزاج اور عقل میں جو نہیں آیا اس کا انکار کر دیا کہ ہماری عقل کے اندر نہیں آتی ہے تفصیل قرآن کی آیت اس کا معنی ہم نہیں سمجھتے اس کا انکار کر دیا یا اس کا غلط معنی بیان کر دیا تو اسے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں جی ہاں تو اس لیے قرآن کے عامل ہمیں بننا چاہیے حافظ سے زیادہ ضروری ہے قرآن کا عامل ہونا سارے صحابہ قرآن کے حافظ نہیں تھے کہ تمام صحابہ قرآن کے حافظ تھے لیکن سب قرآن کے عامل تھے قرآن پر عمل کرنے والے تھے کتنے لوگ قرآن یاد کرنے والے حافظ تھے تیراتوں کے ماہر تھے لیکن وہ جہنم کے اندر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں کیا کہا ہے جہنم کے اندر جائے گا اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا وہ قرآن کا حافظ تھا قرآن کا حافظ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن عمر بن امر عمر بن بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل لکھا مصر سے کہ ہمارے پاس ایک حافظ بھیج دیجئے قاری جو مصر کے اندر لوگوں کو قرآن سکھائے قرآن کی تعلیم دے چھوٹو بڑو سب کو اس کے لیے میں ایک گھر بنا دوں ایک جگہ متعین کر دوں کہ وہ بیٹھے اور لوگ آ کر کے اسے قرآن سیکھیں قرآن کی کا علم حاصل کریں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیجا کیا نام تھا اس کا ہاں؟ عبد الرحمٰن بن ملزم کئی بار میں واقعہ بیان کر چکا ہوں عبدالرحمان بن ملزم نام تھا حافظ قرآن بہت اچھی تلاوت اس کی زبردست تلاوت قرآن کی قرآن کی اخلاطوں کا ماہر اور تلاوت کرنے والا تو عمر رضی اللہ نے اس کو بھیجا کہا کہ میں اس کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں اور میں ایسا شخص بھیج رہا ہوں جس پر مجھے بہت اعتماد ہے قرآن کی تعلیم تمہیں دے گا تمہارے بچوں کو وہاں کے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گا شکایت بھیجا ان کو اس شخص کو عبدالرحمن بن ملجم کو قرآن کا حافظ ہے وہ اور گیا مسئلہ کے اندر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا وہ لیکن آخر میں خوارج کی راہ پر چلا گیا وہ خوارج جنہوں نے صحابہ کے خلاف خروج کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج و بغاوت کیا صحابہ کو قتل کیا تو اس نے جا کر کے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا عبدالرحمٰن بول جن نے عمر رضی اللہ عنہ کہیں عالم الغیب تھوڑی تھے کہ انسان اس آدمی کا کس پر موت ہوگی یا کس پر اس کا وفات کس پر اس کی وفات ہوگی نہیں معلوم تھا انہوں نے حال دیکھ کر کے کہ بہت اچھا ہے قرآن کا بہت اچھا حافظ ہے قاری ہے زبردست اس کی تلاوت ہے لوگوں کو سکھانے کا ہنر اس کے پاس ہے اس لئے بھیج دیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آخر میں جا کر کے کیا ہوگا اس کا انجام اللہ ہی جاننے والا انسان کا انجام کیا ہونے والا حدیث کے در آتا ہے کہ ایک آدمی لڑ رہا تھا ہمارے نبی کے ساتھ جنگ میں نبی کی طرف سے صحابہ رام اس کے لیے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں کتنا بہادر انسان ہے کتنا بہادر انسان ہے ہمار نبی نے کہا کہ یہ جہنم کے اندر جائے گا ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے لگ گیا کتنے لوگوں کو کافروں لوگ قتل کر رہا ہے اور ہمارے بھی فرما رہے جہنم کے نظر جائے گا ایک صحابی کہتے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ گیا دیکھنے کے لیے تو اسے زخم آیا کافروں کی طرف سے کسی نے اس پر وار کیا زخم گہرا تھا وہ زخم برداشت نہیں کر سکا اس نے کیا کیا تلوار لی تلوار کو زمین میں گاڑ دیا اور اس پر اپنے جسم جو ہے یعنی اپنے آپ کو اس پر گرا دیا اور تلوار جو ہے اس کے سینے سے کے اندر گھس کر کے اس پار نکل گیا اور مر گیا یعنی اپنی خودکشی کر لیا اس شخص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا جی تو صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ کی کیا کس کا انجام ہوگا مرضی اللہوں کو نہیں معلوم تھا کیا اس کا انجام ہونے والا ہمارے نبی کو بھی نہیں معلوم تھا ہمارے نبی کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اس آدمی کا انجام کیا ہونے والا جس کی صحابہ تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھا ہے اور بہادر ہے کافروں قتل کر رہا ہے جنت کی بشارت کتنا پہلوان بہادر آدمی تو ہمارے بھی صلی اللہ علیہ کے پاس وہ صحابی دورتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ مجارا میرا اب آباب پر ایمان اور تازہ ہو گیا آپ نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا اس نے آخر وقت میں خودکشی کر لی اور خودکشی کرنے والوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی ایسے لوگ اگر توحید پرہ شرک نہیں کرنے والے ہیں تو ضرور جنت کے اندر آئیں گے لیکن ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی خودکشی کرنے والوں کے لیے تو یہ عبد الرحمن بن ملجم حافظ قرآن ہے قاری ہے لیکن قرآن سے اس کو کچھ فائدہ ہوا نہیں کچھ فائدہ ہوا اللہ کے سو نے کہا, کہا کہ سب سے برا قاتل وہ ہے جو حرف علی کو قتل کرے گا پوری اس کائنات کے اندر پوری زمین میں آسمان کے نیچے سب سے برا قاتل وہ ہے جو حرت علی کو قتل کرے گا نبی کی پیشنگ ہوئی تھی اور اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا قتل کیا اور جب اسے قتل کیا جانے لگا قصاص میں عبدالرحمان بن ملزم کو تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بار کی مد قتل کرنا مجھے ایک بار کی تلوار مار کر کے پہلے بائیں ہاتھ کو کاٹنا انگلیاں کاٹنا پھر ہاتھ کاٹنا پھر یہاں سے کاٹنا پھر یہاں سے کاٹنا پھر دائیں ہاتھ کاٹنا پھر بایاں پاؤں کاٹنا پھر دایاں پاؤں کاٹنا ایسا کرنا مجھ کو کیونکہ میں نے ایک کافر کو قتل کیا ہے جتنا زیادہ مجھے تکلیف ہوگی اتنا زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ عجر دے گا اور اللہ مجھے جنت داخل کرے گا آپ سوچئے جب انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے انسان کا منحج بگڑ جاتا ہے تو انسان کیسا کیا ہو جاتا ہے جی یعنی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ ہستے علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے ہے کہ نہیں دس صحابہ میں وہ بھی ہیں علی رضی اللہ عنہ ایک اس صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ان کو قتل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ رہا ہوا جب انسان کا عقیدہ اور منحط بگڑتا ہے عقیدے کے اندر فطور آتا ہے تو انسان ایسی ایسی باتیں کرتا ہے یعنی ایک جنتی کو قتل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ رہا ہوا نعوذ باللہ یعنی انسان کی فکر تباہ ہو جاتی ہے انسان یعنی اندھیرے کو روشنی کفر کو جو ہے ایمان شرک کو توحید توحید کو شرک کہنا شروع کر دیتا ہے جب انسان کے عقید اور منحص بگڑ جاتا ہے صحابی رسول ہیں جنت کی بشارت دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس, ان کو قطر کر کے اپنے آپ کو جنت کے حقدار سمجھ رہا ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں گا اور مجھے ایک بارگی بد خبر کرنا تلوار سے کہ ایک کار سے میری جان نکل جائے نہیں. تڑپاتڑ پڑ کر کے مجھے مارنا انگلیاں کاٹنا پھر جو ہے ہاتھ کاٹنا پھر دائنا ہاتھ کاٹنا پھر بایاں کاٹنا پاؤں کاٹنا اس طریقے سے مجھے کاٹنا باقاعدہ اس نے سلیقے سے کہا لوگوں سے تو ہمارے بھی کہتے ہیں اس کی وہ دنیا میں سب سے برا قاطر وہ ہوگا جو علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی عقیدہ اور مناج اور عمل یہ زیادہ ضروری ہے آپ قرآن کے جنت میں جانے کے لیے حافظ اور عالم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے آپ جاہل ہیں دیہات کے رہنے والے ہیں علم نہیں آپ کے پاس لیکن اگر آپ کا قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ ہے سرف سالن کے عقیدے میں مناج پڑے آپ جنت کے حقار بنیں گے لیکن آپ قرآن کے حافظ ہیں عالم ہیں سات و قراتوں کے ماہر ہیں سیاستہ آپ کو یاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جی ہاں تو لاہ قبۃ اللہ بلّہ سے بات آئی کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ تو ہے لیکن اس کے مطابق انسان کا عمل بھی ہونا چاہیے یہ توحید اللہ قوت یہ علمہ ہم کو توحید سکھاتا شرک سے دور رکھتا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے بدعت اور خرافات سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے تو انسان کا اس کے مطابق عمل ہوگا تب جنت کا حقدار ہوگا تو اس میں اللہ رب الامن کی ایک ثابت ہوئی قربت کی کہ اللہ رب الامن بندو سے قریب ہوتا ہے ایسے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کروا روایت ہے کہ اللہ کے سرماتے ہیں کہ اقرب و مایکن رب ہی و ب ساجدون کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے اللہ بلامن سے کب قریب ہوتا اپنے رب سے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا فاق دعا لہٰذا تم کسر سے دعا کرو تو اس میں اللہ بامن کی قربت ثابت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قریب ہونا نام ہے القریب اور صفت ہے قربت قریب ہونا یہ اللہ رب الامن کی صفت ہے اللہ تعالی کے ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے لیکن صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا یہ عقاعدہ اسے سے پہلے ہم بتا چکے ہیں اللہ کا نام القریب ہے اس سے صفت کیا ثابت ہوئی قربت اللہ کا نام العلیم ہے اس کی کیا صفت ہوگی علم اللہ کا نام الحی اس کی کیا صفت ہوگی حیات اللہ کا نام ہے اسمیم اس کی کیا صفت ہوگی سننا کہ اللہ سنتا ہے سننے والا ہے تو اللہ کے یعنی ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے لیکن صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا ہے تو اللہ کا جب نام ہو گیا تو صفت آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جاتی ہے جی لیکن بہت ساری حدیثوں کے اندر قرآن کی آیتوں کے اندر صفات کا بھی ثبوت ہوتا ہے اس سے اور زیادہ تقویت مل جاتی ہے ورنہ صفت کے لیے نام کا ہو جانا کافی ہے نام کا ہو جانا صفت کے لیے کافی ہے لیکن صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا ہے جس اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ آئے گا تو آنا صفت ہے اس سے نام نہیں ثابت ہوتا کہ المجی آنے والا یہ نہیں ثابت ہوتا ہے یہ صفت ہے اس کی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العامن کے جو نام ہیں ہر نام صفت ثابت ہوتی ہے لیکن ہر صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا ہے پھر آگے مسلم فرماتے ہیں کہ وہ مادل کتاب سن قرب ہی و معیت کی کتاب و سنت کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی ماہیت کے بارے میں لائی گنافی معذوقی فوقیت ہی یہ اس چیز کے منافی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کے اوپر ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, ہے نا یہ بھی بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ بلند ہے اللہ سب سے اوپر ہے اللہ عرش پر ہے یہ بھی سب بیان کیا گیا نا ساری باتیں آ چکی ہیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں اللہ کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ سب سے بلند ہے اللہ عرش پر ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے اللہ تعالیٰ ساتھ بھی ہے تو کہتے ان دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے دونوں کے اندر کوئی آپس میں تصادم اور ٹکرا نہیں ہے فیم نہ کیونکہ اللہ اور بامن جیسی کوئی ذات نہیں ہے تمام صفات کے اندر اللہ جالا لئی سک مسلح اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے فی جمی نو ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اس بندو بندوں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہوگا بھائی کہ وہ بلند بھی ہے اور سب کے ساتھ بھی ہے ایسا نہیں حالانکہ اس کی مثال دی ہے امام نے سورج کی مثال دی سورج مخلوق بلند اوپر ہے لیکن اس کی روشنی ہر جگہ ہے تو جب یہ مخلوق کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ ربامن کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا جب کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات ہے نہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات والا کوئی ہے اللہ جیسے ذات میں ہے اکیلا ہے اللہ تعالیٰ صفات میں بھی ایک اور اکیلا ہے تو اللہ اربَسا کم سلیس ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں وہ علی دن ہی اللہ اربامین اپنی قربت کے اندر بلند ہے قریب بھی ہے اور بلند بھی ہے قریبی اور اپنی بلندی کے اندر قریب بھی ہے بلند ہوتے ہوئے قریب بھی ہے اور قریب ہوتے ہوئے بلند بھی ہے, ہے نا اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہوئے بلند, اور بلند ہوتے ہوئے قریب بھی ہے اللّہ تعالیٰ عرش پر ہے بلند ہے اور لیکن قریب بھی ہے اللہ ہماری باتوں کو سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے سب کی خبر رکھنے والا ہے سب کی نگرانی کرنے والا ہے اللہ تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے لہٰذا اللہ بلند بھی ہے اور قریب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ بلندی میں بھی قربت ہے اور قربت کے اندر بھی اللہ تعالی کے لیے بلندی ہے کیونکہ لہیسا کے کی مسلش ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے کہ انسان کرے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ بھی ہے اور عرش کے اوپر بھی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اللہ ابران ہر چیز پر قادر ہے لئیسا کا مچلیش ہے اللہ جیسی کوئی ذات کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ رب الامن کی ایک صفت ثابت ہوئی اور ایک نام القریب اور اسی سے ایک شبت ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا اور یہ بات شروع میں نے بیان کی کہ بہت سارے علماء اللہ تعالی کے قریب ہونے کے تعلق سے اس کی دو قسم بیان کرتے ہیں ایک عام قربت اور ایک خاص قربت جبکہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں قربت صرف خاصی ہوتی ہے قربت عام نہیں ہوتی ہے عام قربت نہیں ہوتی اللہ حربلامن اپنے نیک بندوں کے ہی قریب ہوتا ہے وہ عام نوعیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ساتھ ہے یعنی اللہ تعالی سب کے بارے میں علم رکھنے والا سب کی نگرانی کرنے والا لیکن جب قربت کا معنی ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص قربت ہی اور یہ اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے اس لیے دیکھیے آپ اللہ کے اس نے کیا فرمایا سجدے کے بارے میں سجدہ کون کرتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ کو کون یاد کرتا پکارتا ہے جو حدیث ابو مساثری کی بیان کی گئی کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے بردی میں اللہ کی بلائی بیان کرتا ہے اللہ سے استخار طلب کرتا ہے کون کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ البرامین نے لفظ قریب کو استعمال کیا قربت کو استعمال کیا گیا اس سے معلوم ہوتا کہ قربت یہ خاص ہے قربت یہ خاص ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے قربت عام نہیں ہوتی معیت عام ہوتی ہے اور اسی بات کے قائل امام طی رحمۃ اللہ باہر دونوں طرح کے علماء ہیں اور وہ بھی سلب سالین کے علماء میں ہے اور دونوں کے اندر بہت زیادہ مسئلے کے اندر کوئی جوہری اختلاف نہیں ہے بہت بڑا مسئلے کے اندر اختلاف نہیں ہے کچھ سے بہت زیادہ عقیدے پر انسان کے فرق پڑ جائے ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے یہ صرف لفظی اختلاف ہے جو علماء کے اندر ہوا کہ اگر یعنی قربت کو عام اور خاص مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا جی ہاں تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القریب اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قربت جی ہاں, جی ہاں. جیسا کہ حدیثوں ثابت ہوا اللہ البرامین کے نام سے بھی بات ثابت ہوئی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ البرامین ہم سب کو سلم صاحب کی عقیدے پر قائم رکھیں امین و صابینہ محمد والا علیہ صاحب ذاکر اللہ خیر و سلام علیکم و رحمۃ اللہ ورکادر.